أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض علی العظیم سور حامیم شورا مکی صورت ہے نزولاً باسٹھ نمبر سور حامیم سجدہ کے بعد نازل ہونے والی سورت ہے اور قرآن مجید کی ترتیب میں بیالیسویں نمبر پر ہے سورہ حامیم سجدہ کے بعد ویسے تو یہ تمام صورتیں یہ ایک ہی مقصد پر ہیں سورہ حامی مومن میں جو دعوی ذکر کیا گیا تھا فد اللہ مخلصین علین تو ان باقی ماندہ صورتوں میں اسی دعوے پر وارد ہونے والے شبہات اور ان کے جوابات دیے جاتے ہیں یہ تو یہ صورتیں یہ پہلے سے مربوط صورتیں ہیں لیکن پھر بھی بعض ربط وہ ذکر کر دیتے ہیں سورہ حامی مومن میں بلکہ اگر سورہ زمر سے لے لیا جائے تو سورہ زمر میں جو اصل دعویٰ تھا اور اصل مقصد تھا وہ یہ کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے سورہ زمر میں زیادہ تر مضمون یہ اللہ کی عبادت پہ تھا پوری صورت یہی وجہ ہے کہ صورت میں عبادت کا پہلو یہ غالب تھا سورہ حامی مومن میں اصل دعویٰ ذکر کیا گیا فد اللہ مخلص نل الدین کے پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے گویا کے ان دو سورتوں میں ایا عبد و ایا کن استعین سورہ زمر اور سورہ مومن میں انہی دو مسلوں کی وضاحت ہے انہی دو موضوعات کی وضاحت ہے سورہ حام سجدہ میں اس دعوے پر وارد ہونے والے چار شبہات کا بیان کیا گیا جو گزشتہ صورت میں ہم نے پڑھے یہ پہلا شبہ آیت نمبر پانچ میں کہ ہمیں آپ کی بات کی سمجھ نہیں آتی دوسرا شبہ کہ ہم خواب میں ڈرائے جاتے ہیں اور بابا کے پاس جانا تم کہتے ہو کوئی فائدہ نہیں حالانکہ ہم تو دیکھتے ہیں لوگوں کی آجتیں پوری ہوتی ہیں تیسرا شبہ آیت نمبر چوالیس میں کہ یہ کتاب تمہاری طرف سے من غلط اور تمہاری طرف سے بنائی گئی اس لیے ہے کہ یہ کتاب بھی عربی اور تم بھی عربی کسی اور زبان میں یہ کتاب کیوں نازل نہیں ہوئی اور چوتھا شبہ اور چوتھا اعتراض ایک ہی مرتبہ میں نازل کیوں نہیں ہوئی ہر شبے کے جوابات دیے گئے سورہ حامیم شورہ میں اسی دعوے پر تین مزید شبہات وہ ذکر کیے گئے ہیں اور پوری سورت انہی تین شبہات کو ڈسکس کرتی ہے بعد میں وہ ذکر کرتے ہیں سورت کے مقصد میں تو یہ ایک وجہ ربت ہے کہ سورہ حامی مومن میں اصل دعویٰ سورہ حامی سجدہ میں اسی دعوے پر چار شبہات تو اس صورت میں اس دعوے پر تین مزید شبات ذکر کیے جاتے ہیں دوسرا ربت سورہ حامم سجدہ میں آیت نمبر تیس میں ذکر کیا گیا کال و رب نلا تمستقام کہ ایمان والے وہ توحید پر ڈٹ جاتے ہیں یہ اتنا اہم حکم ہے کہ اس صورت میں آیت نمبر پندرہ میں یہی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالخصوص دیا گیا ہے وسطیم کما امیر تھا کہ پیغمبر آپ ڈٹے رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے یہ حکم اللہ کے پیغمبر کو سورہ ہود میں بھی دیا گیا تھا سورہ ہُد میں فسم کما او منتا بماق والا اسی طرح سورہ حامیم سجدہ میں آئ نمبر بارہ میں ذکر کیا گیا وا فی کل سما رہا ہر آسمان میں اللہ نے جو اس کا حکم ہے تو وہ وہی کیا ہے ہر آسمان میں اللہ نے جو اس کا حکم ہے تو اللہ نے وہی کی ہے تو اس صورت میں بالخصوص یہ قرآن مجید کی وہی کا ذکر کیا جاتا ہے وہ کردا لکھا ہے نہ آیت نمبر باون میں اسی طرح سورہ حامی سجدہ میں سورہ حامیم سجدہ میں زجر دیا گیا یہ قرآن مجید کی قرآن مجید پر قرآن مجید کے انکار پر زجر دیا گیا منکرین کو یہ تو اس صورت میں قرآن مجید کی عظمت یہ بیان کی جاتی ہے اور وحی کی عزمت یہ بیان کی جاتی ہے وحی کی عزمت یہ بیان کی جاتی ہے یا گزشتہ صورت میں یہ کہا گیا کہ پیغمبر کو قرآن کی وہی کی گئی ہے یہ تو اس صورت میں جو وحی کیے جانے کے مختلف طریقے ہیں تو وہ ذکر کیے جاتے ہیں آیت نمبر اکاون میں یا گزشتہ صورت میں یہ قرآن کی بعض صفات ذکر کی گئی بعض نام ذکر کیے گئے آمن ہدع و شفا آیت نمبر چوالیس میں یہ تو اس صورت میں قرآن کے مزید نام ذکر کیے جاتے ہیں آیت نمبر سترہ میں کہ یہ میزان ہے یہ تول والی کتاب ہے اس پر اپنے عقیدے اور عمل کو تولو اسی طرح یہ کتاب نور ہے ولا کنجالور آیت نمبر سترہ میں میزان آیت نمبر باون میں یہ نور ہے روشنی کی کتاب ہے اور بھی بہت سارے روابط ہیں اور مناسبتیں ہیں دونوں صورتوں کے مابین سورہ شورہ کے امتیازات سورہ شورا یہ ممتاز ہے سورہ شورہ یہ ممتاز ہے مسلمانوں کی ایمان والوں کی اس صفت پہ کہ ان کے باہمی امور یہ مشورے سے طے ہوتے ہیں اسی لیے یہ سورت کا نام بھی شورا ہے اور یہ آیت نمبر 38 میں ذکر کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے باہمی معاملات یہ باہمی مشورے سے یہ طے کرتے ہیں کہ اسی طرح سورت ممتاز ہے سورت ممتاز ہے یہ اللہ کی طرف سے مختلف قسم کی اولاد دینے پر قرآن کہتا ہے یاب المئی عشا فن یہ اولاد کے اعتبار سے انسانوں کی جو مختلف حالتیں ہوتی ہیں کسی کو صرف لڑکیاں دیتا ہے کسی کو صرف لڑکے یہب المئی ایشا فن <وَإِنَاسَن> باز کو دونوں آتا کرتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں وہ اور باز کو لاگلت چھوڑتا ہے انہیں کوئی اولاد نہیں دیتا اسی طرح صورت ممتاز ہے صورت ممتاز ہے اس بات پہ کہ قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو پیغمبر کو اس کتاب کی تفصیلات معلوم تھی اور نہ ہی پیغمبر کو ایمان کی تفصیلات معلوم تھی پیغمبر مومن تھے لیکن اس ایمان کی تفصیلات کیا ہے یہ پیغمبر کو قرآن کے نزول کے بعد پتہ چلی ہے پیغمبر خود مومن تھے اسی لیے پیغمبر ان پر کفر اور شرک کا کوئی دور وہ نہیں آتا بلکہ پیغمبر وہ پیدائشی مومن ہوتے ہیں لیکن وہی کے بغیر پیغمبروں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی تفصیلات معلوم نہیں تھی قرآن کہتا ہے ماقن تدری مل کتاب ولی ایمان آیت نمبر باون میں اور یہ دیگر جگہوں پہ یہ بات یہ نہیں ہے کہ اسی طرح صورت ممتاز ہے یہ پرانے مجید کی صفت پہ کہ یہ میزان ہے اللہ انزل بالحق والمیزان آیت نمبر سترہ کہ یہ میزان ہے یہ ترازو ہے اور اس ترازو پر اپنے عقیدے اور اپنے اعمال کو تولو سورت کا مقصد اس سورت میں دعویٰ تو وہی ہے صرف دعا کی نفی کے پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے بغیر کوئی پکار کے لائق نہیں گزشتہ سورت میں اس دعوے پر چار شبات ذکر کیے گئے اس سورت میں تین مزید شبات یہ ذکر کیے جاتے ہیں جی پہلا شبہ اور پہلا اعتراض کہ یہ بات یہ صرف آپ کرتے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نے یہ بات نہیں کی یعنی اس شبے کے یہ دو پہلو ہیں اس شبے کی دو شکے ہیں یہ بات صرف آپ کرتے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نے بھی یہ بات نہیں کی تو اس شبے کے دو جوابات دیے گئے ہیں آیت نمبر تین اور آیت نمبر تیرہ یہ پہلا جواب آیت نمبر تین میں کزال قیو فی علق ودین امن قبل اللہ العزیز الحکیم یہ بات صرف میں نہیں کرتا بلکہ کزال قیو فی علک ول الدین امن بلکہ اللہ نے مجھ سے پہلے بھی پیغمبروں کو بھیجا ہے اور یہ بات کہ صرف پکار کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے آپ سے پہلے کسی نے نہیں کی تو اس کا جواب آیت نمبر تیرہ میں شرال کناوسا یہ ایک ایسی متفقن ہے اور بالخصوص توحید کی کہ یہ وہی اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی کی تھی ابراہیم کو بھی کی تھی موسا کو بھی کی تھی عیسا کو بھین تفرفی قبر مشرکین پر یہ بات بڑی گرا گزرتی ہے جس توحید کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس پر تمام پیغمبروں کا اتفاق ہے تو اسی لیے یہ کہنا کہ مجھ سے پہلے یہ بات کسی نے نہیں کی بلکہ یہ توحید یہ تمام پیغمبروں کا متفقن عالیہ عقیدہ ہے دوسرا اعتراض سارے علماء وہ تمہارے خلاف ہیں سارے علماء یہ آپ کے خلاف ہیں اور آپ سارے علماء کی مخالفت کرتے ہیں دیگر علماء یہ باتیں کیوں نہیں کرتے یہ اس اعتراض کے بھی دو جوابات دیے جاتے ہیں پہلا جواب آیت نمبر چودہ میں اور دوسرا آیت نمبر اکیس میں پہلا جواب آیت نمبر چودہ میں کہ دیگر علماء یہ انہوں نے زد اور رہنات کی وجہ سے اختلاف کیا ہے بَيْنَهُمْ دیگر علما جو اس مسئلے کی مخالفت کرتے ہیں دراصل وہ باغی ہیں وہ بغات ہیں یہ انہوں نے جو اپنی کتابوں میں شرک کی باتیں لکھی ہیں تو انہوں نے اختلاف کیا ہے اور زد اور اعنات کی وجہ سے کیا ہے اور دوسرا جواب آیت نمبر اکیس میں یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے بغیر اور بھی پکار کے لائق ہیں حضرت کو بھی یا کہہ سکتے ہیں یا حسین کہہ سکتے ہیں یا پیر بابا کہہ سکتے ہیں اور اولیاء کرام کو بھی پکار سکتے ہیں تو دوسرا جواب آئے نمبر اکیس میں ام لم شرکا او شرا لحم میں ندیم کیا ان کا خدا کوئی اور ہے کہ جس نے ان کے لیے کوئی الگ سی شریعت وہ بھیجی ہے ام لہم ان کے خدا کوئی اور ہے کہ ان کے لیے کوئی الگ سی شریعت اس نے بھیجی ہے ہماری شریعت تو ایک ہے ہمارے خدا نے جو, جو کتاب بھیجی ہے اس کتاب میں تو اس عقیبے کی کوئی گنجائش نہیں زیادہ سے زیادہ مشرقین شبہات سے ہی استدلال کرتے ہیں ورنہ سریح دریل تو پیش نہیں کر سکتے ہمارے خدا نے اور ہمارے اللہ نے ان چیزوں کی تو کوئی اجازت نہیں دی تو کیا ان کا کوئی الگ سے خدا ہے کہ اس نے ان کے لیے شرک کو حلال کیا ہے یہ دو جوابات ہیں تیسرا اعتراض کہ تمام کتابیں تمہاری مخالفت کرتی ہیں تمام کتابیں وہ تمہارے موقف کی مخالفت کرتی ہیں اور تمام کتابیں وہ تمہارے خلاف ہیں اس اعتراض کے پانچ جوابات دیے جاتے ہیں کون سی کتابیں یہ قرآن تو کہتا ہے اور پہلا جواب آیت نمبر دس میں وہ مختلف من فی یہ انف حکم تمہارے درمیان جس بات میں اختلاف آ جائے تو اس کا فیصلہ وہ اللہ کی کتاب میں ڈھونڈو آؤ قرآن کی طرف قرآن میں کہاں پہ لکھا ہے کہ غیر کو پکارنا یہ جائز ہے قرآن میں کہاں پہ لکھا ہے کہ اسے بھی وہ بھی پکار کے لائق ہے اسے بھی سجدہ کرنا وہ جائز ہے آؤ قرآن میں ڈھونڈتے ہیں اس اختلافی مسئلے کا حل دوسرا جواب آیت نمبر پندرہ میں دوسرا جواب آیت نمبر پندرہ میں کل آمن اللَّهُ مِن <متحد> تو اللہ کی کتاب پر ایمان لایا ہوں تمہارا کس کتاب پر ایمان ہے میری ایمان کی کتاب تو قرآن ہے تم کون سی کتاب مانتے ہو تم کہتے ہو کہ غیر بھی پکار کے لائق ہے اور اسے بھی اپنی حاجتوں میں پکارا جا سکتا ہے قرآن میں ہے میں تو اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتا ہوں دوسرا جواب آیت نمبر پندرہ میں تیسرا جواب آیت نمبر سترہ میں اللہ انزل بالحق کہ اللہ نے تو تول کی کتاب اور ترازو والی یہ کتاب نازل کی ہے چلو آؤ اس پر تولتے ہیں تم کہتے ہو کہ علی مشکل کشا حسین مشکل کشا شیخ عبد القادر جیلانی و غسل اس کتاب میں ترازو کی اس کتاب پہ تولتے ہیں تمہارے عقیدے کو اور تمہارے عمل کو تولتے ہیں اس کتاب میں اگر پایا گیا تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں تو پھر تمہارا عقیدہ غلط ہے چوتھا جواب آئے نمبر سینتالیس میں استجیب لربکم اس لربکم اپنے رب کا حکم مانو دیگر لوگوں کو رب نہ بناؤ مولوی اور پیر کو رب نہ بناؤ کہ وہ تمہارے لیے جو چیز حلال اور حرام قرار دیں وہی تمہارے لیے حلال اور حرام ہو استجیب اپنے رب کا حکم مانو رب نے کہا ہے کہ صرف اسی کو پکارو وہی پکار کے لائق ہے توحید وحدانیت صرف اسی کے لئے ہے عبادت کے لائق وہی ہے پکار کے لائق وہی ہے غیر کو نہ پکارو کیونکہ رب وہی ہے اس تجیب اپنے رب کا حکم مانو اور پانچواں جواب اس تیسرے شبے کا کہ تمام کتابیں تمہاری تمہارے خلاف ہیں اس کا جواب آیت نمبر باون میں پانچواں جواب لکھا ہے ماقن تدری مل کتابان روح کی وہی قرآن کی وہی ہے پیغمبر ہم نے آپ کو کی ہے روحوں کی تربیت اور روحوں کی غذا یہ کتاب ہے قرآن کے بغیر ایمان کو سیکھا نہیں جا سکتا ماکن تدری مل کتاب ولی ایمان وال نہ من نشا او من عبادہ تو ایمان کی کتاب یہ کتاب ہے آؤ اس کتاب میں کے طور پر پیش کرو کہ کہاں پہ لکھا ہے کہ غیر کو پکارنا یہ جائز ہے سورت میں ترپن آیات ہیں گزشتہ سورت میں چون آیات تھی سورہ حامی سجدہ میں اور اس سورت میں ترپن آیات ہیں تو اس سورت میں سورہ حامی سورہ حامی مومن میں ذکر ہونے والے شعبے ذکر ہونے والے دعوے فد اللہ مخلصین علہ کہ بکار پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اس صورت میں اس دعوے پر دلائل ذکر کیے گئے تھے اور یہ دعوی یہ تین آیات میں ذکر کیا گیا تھا فد اللہ مخلصین علہ الدین اور لا الہ اللہ اللہ وکالا استجب کم ان تین آیات میں یہ دعوی یہ ذکر کیا گیا تھا سورحم سجدہ میں اس دعوے پر وارد ہونے والے چار شبات اور ان کے جوابات دیے گئے اور اس صورت میں مزید تین شبات اور اعتراضات یہ ذکر کیے جاتے ہیں اور ان کے جوابات پہلا شبہ کہ یہ بات ہی آپ کرتے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نے نہیں کی اس شبہ کے دو جوابات ایک آیت نمبر تین میں اور دوسرا آیت نمبر تیرہ میں تین میں دوسرا کہ تمام علماء آپ کے خلاف ہیں اس کا جواب دو جوابات ایک جتنے علماء اس بات کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ زد اور اعنات پر آئے ہیں انہوں نے حق سے اختلاف کیا ہے زد اور عنات کی وجہ سے وہ باغی ہیں باغیم بینہم دوسرا جواب آیت ممبر اکیس میں کیا ان کا خدا کچھ اور ہے کہ جس نے ان کے لئے کوئی الگ سے شریعت وہ بنا رکھی ہے ام لہم شرکا شرعونہم من الدین مالم یعظم بہ اللہ اللہ نے تو قرآن میں نہیں کہا اور تیسرا شبہ کہ تمام کتابیں آپ کے خلاف ہیں کتابوں میں تو اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ لکھا ہے تو تمہارا جواب کون سی کتاب عقیدے کی کتاب تو یہی ایک کتاب ہے اس کا ایک جواب آیت نمبر دس میں اور مختلف اور اختلافی مسئلے کا القرآن میں ڈھونڈتے ہیں دوسرا جواب آیت نمبر 15 میں وہ کل امن تو بیمان ضل اللہ میرا ایمان تو اللہ کی کتاب پہ ہے تیسرا جواب آیت نمبر 17 میں کہ ترازو کی کتاب تول والی کتاب تو یہی ہے اللہ اللہزی انزل کتاب بالحق والمیزان چوتا جواب استجیب رب کی بات مانو مولوی اور پیر کو رب نہ بناو حلال اور حرام کا ذمہ دار نہ بناو کہ وہ تمہارے لیے جو حلال اور حرام بنائے وہی ہوگی وہ بات ایسا نہیں ہے رب تمہارا وہی ایک ہے عرص کی بات مانو اور پانچوہ جواب رُوحًا مِّن روح کی کتاب یہ قرآن ہے اسی کتاب سے ایمان کا مسئلہ وہ ثابت کرو قرآن کے بغیر ایمان کی تفصیلات یہ کسی اور کتاب میں نہیں ہے تو اس صورت میں مزید تین شبہات اسی سور حامی مومن کے دعوے پر کے الدین اور ان کے جوابات یہ دیے جاتے ہیں وآخر دعوانا ان رب